اب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بعض مساجد کے انتظامات وہ لوگ سنبھالتے ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی نیز مسجد کی کمیٹیاں کن افراد پر مشتمل ہونی چاہیے تو بالکل واضح بات ہے کہ مسجد مدرسہ چلانے والے دیندار دار لوگ ہوں تاکہ وہ دینی اقدار کو برقرار رکھ سکیں